بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکین مجھے تمام خران اور میردانی مجھے خان گرمن باقی سامعین سب کچھ مسلم واقف سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کے تافی قرآن بابل اجیارہ بابل نمبر بیالیس کا پیج نمبر تین سو سولہ ہے اس کا شروع پیراگراف سے آج کا درس درج نمبر نو باب الارہ کا درس نمبر دو نو اور آخری درج ہے یہ باب اجارہ نو درسوں میں کمپلیٹ ہو رہا ہے ہاں جی ہندواندرس ان میں بھی اجارے کے مختلف صورتیں بتا رہے ہیں اور خاص طور پر آخر میں جو بات ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی روزہ نمازیں قضا ہو تو اس کو کسی کو اجرت دے کے پیسے دے کے وہ نمازیں پڑھوانا روزے رکھوانا یا حج قضا ہے تو حج کروانا یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں شاہ سے علیہ السلام کی سرحی عبارت موجود ہے لہٰذا یہ پیراگراف آخری اہمیت کے حامل ہے تو شاہ سے فرماتے ویا کر مغروح ہے استیجہ اور الفال نر جانور کا اجرت پر لینا اس پر اجرت ادا کرنا علی نسل, ہاں نسل کا نسل کشکل ہاں نسل کشکل نر جانور کو اجرت پر لینا یہ شرن جو ہے جائے مقروع ہے حرام نہیں مغر اس کے بس میں پیسہ لینا یہ مخروع عمل ہے آگے ویف اب صدو استجار العامہ ہاں جی لہفظ شین یاحتاج الاروعیتی جی اجارہ فاسد ہے ہاں جی وہ باطل ہو جائے گا استیجار الامہ نابینا شاہ کو اگر آپ اجرت پر لے لیں اس کو مزدوری لے کے اس کو مزدوری دے دے, دے, دے دے کے اس کو اجرت پر لے لیں کس لیے لہفظ شین کسی ایسی چیز کی حفاظت کے لیے نابینا شاہ کو نے اجرت پر لیا کہ یہ تاج اللہ روحیتی اس کی حفاظت میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے ہاں اور یہ نابینا دیکھ نہیں سکتے ہیں تو جس مقصد کے لابھ میں اس کو اجرت پر لے وہ مقصد تو شاذ سے نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ اجارہ نابینا شاخ کو کسی ایسی چیز کی حفاظت کے لیے اجرت پر لے لیں جس کو دیکھنا ضروری ہے تو وہ اجرت وہ اجارہ فاسط ہوگا ہاں جی کیونکہ وہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی نہیں ہوگا تو اجرت کے شیش کے وسط میں لے لیں یہ شرح لے غلط ہے تو یہ اب شد ہوگا آئن معاملہ باطل ہوگا یہ آگ باطل ہوگا استجار العامہ نابینا شاد کو عجرت پر لینا لحفظ شین کسی ایسی چیز کی حفاظت کے لیے یا تاج رویا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ضرور کی ضرورت ہو تو اس لیے نابینا کی کو اجرت پر لینا جائز نے آگے والا یا جو جو جائز نے استجار الکرم یعنی کہ انگور کے درخت ہانج اس کے بیل اس کے درخت کو اجرت پر لینا لسمری سمری اس کے پھل کے لیے اس کی آپ نے اس کے درخت کو کہ جرت پر لے لے اس کے بعد میں آپ کو اجرت دے لیں بعد میں پھل لگ گیا تو آپ کو پھل مل جائے گا پھل نہیں لگا تو نہیں ہاں تو اس ماحت کے لیے جائز نہیں اول معاشی تھی آگے جیسے ہاں جی بیل بکریاں وغیرہ جو ہے گائے وغیرہ حسن گائے اور بیسیں اور بکری وغیرہ ایسے جانور جو دودھ دینے والے جانور تو فرماتے ہیں اول معاشی تھے ہاں جی معاشی نے بیل بکریاں جو ہے لیونی اس کی دودھ کے لیے اجرت پر لینا ہاں جس جانور کو اس کی دودھ کے لیے اجرت پر لینا ہاں جو ہے یہ بھی جائش نے شرم ہاں بلاکن ان آخذ اگر آپ نے جانور کو لے لیا اجرت پر اس کو لے لیا آپ نے لل حفظ اس کی حفاظت کے لیے اس جانور کی حفاظت کے لیے اس کی دیکھ کے لیے آپ نے وجرات پر لے لیا آپ جانور کو پالیں گے اس کے عوض میں وہ مالک آپ کو کچھ رقم دے گا کچھ غلہ دے گا ہاں کچھ چیز دیں گے یہ جائز ہے پھر وہ ماں یہ حصول پھر جانور سے وہ دودھ والا جانور ہے تو جو کچھ حاصل ہوا اس جانور سے منا لئے دودھ وہ چونکہ وہ جانور کی آپ حفاظت کریں آپ کے پاس جیسے ہمارے گاؤں میں ہاں جی وہ پہاڑوں پر بلوک پر جو ہے چرانے کے لیے لے جاتے ہیں ایک دو بندے کی ذمہ داری میں اور ان کو جو ہے ہاں جی لوگ غلّات دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں آج کل اچھا خاصا اور ان کو اجرت پر لیتے ہیں تو ان جانوروں سے جو ہے اگر کوئی دودھ وغیرہ نکال آتا ہے تو مائیاں سنمینا گاؤں میں بھی یہ چیزیں ہیں کسی کے پاس گھاس باس وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں تو کسی کو جانور کو جو جا ہے پالنے کے لیے دے دیتے تو اس کا اگر دودھ ہے تو وہ دودھ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو ہما یا سرمی جانور سے جو کچھ حاصل ہوتے ہیں دودھ وغیرہ تو وہ بندہ جس جانور کا حفاظت کے لیے اجرت پر لے لیا ہے تو یہ تصرف ہو تو وہ دودھ میں تصرف کریں گے بھی اس نے مالک کے یہاں مالک کی اجازت ہے الامدت انقطاء لبن دودھ ختم ہونے تک پھر ہو الا مالی کے یہاں پھر مالک کو جو ہے وہ دے دیں گے ہاں جی قیمت آ اس دودھ کی قیمت مالک کو وہ دودھ کی قیمت ہاں جی دے دیں گے ام بن نقد یا پیسوں میں اور ام بغیر یا دوسرے پیسے کے علاوہ من العجی دوسرے جو ہے سامان گندم غلط وغیرہ ہاں جی جو وغیرہ کی صورت میں سہا یہ بھی معاملہ اس طرح صحیح ہے ہاں یہ صحیح ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے دودھ کو ایسے پالنے کے لیے دیتے ہیں دودھ اس کے لیے مفت جو ہے آپ لوگ دودھ حاصل کر بولتے ہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو ویسے مفت میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آگے فرماتے ہیں وسع ہے اے یہ بھی صحیح ہے استیجار چیز کسی کی خوا کو جو کہ مملوکتیں جو اس کی ملکیت میں ہے اس کا اپنے باغ میں ہے کھیت میں ہے آبادی میں ہے تو ہاں کسی کے مملوکہ خواہوں کو اجرت پر دینا دل استثقہ کسی کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے جائز کلوین جس طرح چشموں کا بھی کسی کو اس کے پانی کو ایوز میں اجرا لے کے کھیتوں کے سرابی کے لیے دے سکتے ہیں ولقانوات نہیں جو کہ الملوکتی جو کسی کے ملکیت میں ہو وہ کسی کو اجرت پر دے سکتے ہیں اور پانی کے بعد مجرل لے سکتے ہیں تو ایسے ایک ونگ کبھی اجرات لے سکتے اس کے پانی کبھی آگے نئے ملب بلا وسطاجر الرج اللہ اگر مرد جو ہے وہ اجرت پر لے لیں اپنی بیوی کو زوجتا ہو ل اجا اپنے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے الج جو اسی بیوی سے پیدا ہوئی ہے تو یعنی احساس ہے اس کی زوجہ ہے اس سے بچہ ہوا ہے تو وہ اس بیوی کو اجرت پر لے لیں کہ اس بچے کو دودھ پلائیں دو سال اور اس کے لیے ماہانہ سالانہ کو رقم دینے کا وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو چونکہ یہ شرط میں جو ہے خواتین کو ہاں جی والوں بچہ اس کے اپنے پیٹ سے اس خود سے پیدا ہوئے ہے دودھ پلانا ان کے لیے مستحب ہے باعث ثوافِ باعث عاجر ہے ان پر واجب نہیں شرن اس طرف اگر وہ شوہر جو اجرت طلب کریں تو طلب کر سکتے ہیں اور شوہر اجرت دینے پر راضی ہو جائیں تو اس کو دینا پڑے گا ورنہ ثواب خواتین کے لیے جو بچوں کو دودھ دیتے ہیں وہ اس کے لیے شراف ثوافِ عجر ہیں اور اس سے بابی پہلو رکھتے ہیں اس لیے شوہر جو ہے شوہر اپنی بیوی کو حجرت پر لے لیں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو شرن یہ معاملہ صحیح ہے کا کیونکہ عورت پر واجب نہیں تھا تو اس لیے صحیح ہو اگر عورت پر واجب ہوتا ہے نا بچے کو دودھ پلانا تو پھر جو ہے کسی واجب کے بدلے میں عش سے نہیں لے سکتے تو پھر تو جائز نہیں تھا جو اس پر واجب نہیں تھا استفابی پہلو تھا اس لیے وہ حجرت لینا چاہیں لے سکتے اس لیے یہ معاملہ یہاں شرن صحیح ہوتا اور آخری جو ہم پیراگراف جو آپ کو میں نے بتایا تھا عبادات جو ہے کے بارے میں جو فوج شدہ عبادات کے لے اجرت لے کے کسی سے پڑھوانا رکھوانا یہ کیسا ہے تو فرماتے ہیں وہ یس سے شاخ سے اللہ فرماتے ہیں صحیح ہے اس کسی کو اجرت پر لینا کسی شاخ کو ہاں جی اجرت پر, پر لینا لے لبادات ان عباداتوں کو انجام دینے کے الفاظ تھی جو فوت من المی تھی سے بندہ فوت ہو گیا ہاں جی اس کی کچھ عبادتیں نماز روزے حج وغیرہ اس سے فوت ہو چکا ہوا ہے تو اس کو ان عبادتوں کے انجام دینے کے لیے کسی کو ہجرت پر لینا ہاں جی تو یہ شرن یہ معاملہ صحیح جیسے وہ عبادت جیسے کل حج جی جیسے اس کا حج قضا ہے ہاں اس پر حج واجب تھا نہیں کر کے وہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس نے ہر اس وصیت بھی کر کے گیا ہو ہمیں طرح سے حج کرائیں تو اجرت دے کے کسی بندے کو حش پر بھیجیں تو یہاں اجرت دینا صحیح بس سو میں کسی کے روزے قضا ہو تو کسی سے جو ہے اجرت طے کر کے ہاں جی روزہ ماہانہ جیسے بھی ہو تو اس کو روزہ رکھوا سکتے بس اللہ تر اس سے کسی کے نماز قضا ہو کے فرض نمازیں ہاں جی اس نے نہیں پڑھوائے سال دو سال چھ مہینے جتنے بھی تو وہ کسی سے پڑھوائیں اور اس کو اجرت دے دیں وغیرہ اس کے علاوہ دوسری وہ عجیب عبادتیں اس کو اجرات پر لے کے کسی کو اجرت پر لے کے اس عبادت پڑھوا سکتے ہیں ہاں جی اور اس سے پڑھوا سکتے ہیں اور یہ شرن یہ معاملہ ہمارے حقیقی روشنی میں صحیح ہے ہم اجرت کتنا دینا ہے ہاں جی کتنا دینا ہے تو ترفین کی رضامندی پر ہے موقف ہے ترفین کی رضامندی پر جو آدمی آپ کے عبادت اس مت کی طرف سے جو عبادت بچا لائیں گے اس کی رضامندی پر موقف ہے ہاں جی اور وہ رضامندی کے حساب سے غسن اور جیسے نماز کے بارے میں ہمارے قدیم دعوت کے نسخوں میر مختار اخیہ نے جو تو یہ کیا کہ ایک دن جو ہے ایک دن کی جو ہے نماز یعنی پانچ وقت کی نماز کے لیے پانچ کلو گندم سے یا جو جو یا غل آٹا سے کم نہ دے دیں اجرت ایک دن کے روزے کا جو ہے ایک دن کی نماز کا جو کا اجرت ہے وہ آپ نے فرمایا اچھا پانچ یوں سمجھو پانچ کلو سیر آٹا یا جو گندم سے کم نہ دے دیں جو آپ نے پرانا دعوت کے نسخوں میں مختلف خیار سے نقل ہوا ہے لیکن جو ہے یہ بھی ایک اختیاری ہے آپ نے احتیاطاً بیان فرمایا ہے آصل چیز طارفین کی رضماندی ہے جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں اور جو بندہ یہ عبادت پیسہ لے کے انجام دے رہے ہیں ہاں جو مجبور ہو تو کم پیسوں میں کریں گے مجبور نہ ہو تو زیادہ پیسہ منگے گا لیکن جس طرح دنیا کے ہر کام یہی ہوتے یا ترحیل کی رضامندی سے جس پر بھی طے ہو جائیں صحیح ہے شرن یہ معاملہ باہ فرماتے ہیں بہ جیب العجیری جب آپ نے کسی بندے کو اجرت پر لے لیا تو اس کو آپ کے بدھن روضہ رہنا ہے نماز پڑھوانا ہے حش کرنا ہے تو جس کو اجرت پر لے اس پر واجف الدیان بہا جس عبادت کو انجام دینے کے لیے اس کو اجرت پر لے اس کو بجا لانا اس ان عبادتوں کو کما جس طرح فاتت فوت ہوئے امنست وجر جس کی طرف سے یہ عبادت انجام دینے کے لیے اس کو وجات پر لیا گیا ہے اس سے یہ عبادت جس طرح قضا ہوئی ہے اسی طرح اس کو بجا لانے فوت ہوئے مثلا ایک بندے صرف صبح کی نمازیں فوت ہوا وہ صبح کی نمازیں اس نے ہے کسی کی صرف عصر کی نمازیں ہوا تھا آج کل یا کسی کی صرف دن کی نمازیں فوت ہوتا رہا وہی نمازیں مثلا وہ کل عبادت اس کے بعد سرماج آیا اگر ہم کسی کے جس اجرت دے کے نماز پڑھوائیں ہاں تو یا کیا یہ سوا اس مئیت کو پہنچے گا فرماتے ہیں کل عبادت شاید فرماتے ہیں ہر وہ عبادت یا ملوح العمی عجیز جو اجرت پر لیے ہوئے شخص انجام دیتا ہے بجا لاتا ہے کوئی عبادت نہیں مارو جہاں حج بھی نیت ہے اس مید کی نیت سے ہاں جس کی نیابت میں یہ وہ عبادت کر رہے ہیں ویا خود العجرت اور اجرت لے لیتا ہے مضری لی تل کل عبادہ اس عبادت کے لئے جو اجرا لے کے بجا لاتا ہے اس میت کی نیت سے تو وہ عبادت تک ہو وہ عبادت اس میت کی جانب سے واقع ہو جائے گا اور وہ عبادت اس کا ثواب اجر اس کو مل جائے گا وہی سلو ثواب ہو اور پہنچے گا اس عبادت کا ثواب کے اس میت تک اب اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں دلیل یہ کا ماور فی الخب ہی ہوا یہاں حدیث تو نقل نہیں کیا ہے صرف خبر دے رہے ہیں چنانچہ جو ہے حادثی علیہ نبی وسلم کے حادث میں بھی اس سلسلے میں جو ہے روایت موجود ہے اور آپ فرماتے ہیں کمایو شاہد ہوا اور, جو اور جس طرح جو ہے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے المکاشف ہونا جو صاحب کشف لوگ ہیں جو پاپا کو پردہ ہٹ کے دیکھنے والے لوگ ہیں نے کشف لوگ من اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء اللہ میں سے جو صاحب کشف ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے چشم بصیرت سے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے ہاں جی وول اللّہ جو اللہ جین یرون خیراتا اللہ جو خیرات کو اور جو, جو دیکھتے ہیں خیرات اور صدقات کو اور ثواب العبادات عبادتوں کے ثوابات کو اللہ وقت جو کسی نے بجا لایا ہے وہ کیفت بدسل ہو کیسے پہنچتی ہے اور اموات ہاں جی مردہ لوگوں کے روح تھا کیسے وہ عبادتیں پہنچتی ہے ہاں جی پہنچتے ہوئے فرماتے ہیں اولیاء الہی نے دیکھ لیا ہے اور oh, اس لیے جو ہے میں نے ایک اتہ لکھا کہ حکام شرعی استعمال کرنے کے جو مناوے ہیں اس میں جو میں نے ایک قرآن سنت اجماع اجماعل اور ایک کشف و تو کشف و شہود میں ایک میں اسی کو اور نقطے کو دلیل قرار دیا کیونکہ شاہ شد علیہ رحمٰن نظر کی نظرے کے مطابق آپ کشف و شہود کو بھی دلیل قرار دیتے ہیں اس کو بھی جو شہری پر تو چنان جاپ نے ایک دلیل یہ کرا دیا کہ ابلا اللہ نے دیکھ لیا ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی عبادت انجام دیتے ہیں کسی کے اولاد یا اجرت لے کے کوئی کسی کے ہمیں دعا کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو یہ دعا صدقات کیسے ان اموات کو پہنچتی ہیں انہوں نے خواب میں انہوں نے جو اپنے کشک عالم میں ہاں جی دیکھ لیا ہے تو لہذا سے فرماتے ہیں یہ معاملہ بالکل صحیح ہے اس طرح اجرت پر لوگوں سے ہاں جی عبادتیں روزہ نماز وغیرہ کروا سکتے ہیں نماز پڑھوا سکتے ہیں روزہ رکھوا سکتے ہیں اور یہ معاملہ بالکل شرم صحیح ہے اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا اور اس سلسلے میں جو عالم اسلام میں سے جہاں تک میرے علم میں ہے حدیث اس کا سخت مخالف ہے وہ بلتے ہیں جو ہے خود نے جو کیا ہے وہ خود کو ملے گا دوسرا جو ہے اس کی طرف سے آپ کچھ بھی کرو اس کو خوش بھی نہیں ملے گا یہ لوگ اللہ خود نے نماز پڑھا ہے تو پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا اولاد پر نہ اس کے خزاب پورا کرنے والی ہے نہ جو ہے اجرات پر اس کی طرف سے کوئی نماز پڑھوائیں نماز پڑھوائیں تو بھی اس میں خوش فائدہ نہیں اس کو خوش نہیں پہنچتا ہے یہ اللہ حدیث کا نظرہ ہے باقی عالم اسلام کے بہت سے فرقے جو ہے حسین عالطہ میں یہ حجرات پر عبادتیں کروانا بہت عام ہیں باقی عالسنت میں سے بھی ہاں جی بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں اور ہمارے ساتھ نے تو صاف طور پر بحران فرمایا الحمدللہ باوی بابو جو ہے آج نو دس میں قلعے